السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے پیارے پیارے چمکتے دمکتے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بنی اسرائیل میں آنے والے آخری نبی کی کہانی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی تھی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جب عیسی نے مریم نے کہا اے بن اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں تیرہ صورتوں میں ذکر آیا ہے اور ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے جو کہ ہم پہلے سن چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام کے پاس حضرت مریم کی امّہ نے انہیں بھیجا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے اور حضرت مریم وہاں پہ ایک اپنے چھوٹے سے کمرے میں عبادت کیا کرتی تھی ایک دن وہ عبادت کر رہی تھی تو اچانک کیا ہوا کہ ان کے سامنے ایک آدمی نظر آیا حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو وہ گھبرا گئی کہنے لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ حضرت ضبع علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے ڈرو نہیں میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پیارے سے بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں حضرت مریم بہت حیران ہوئی کہنے لگی میرے ہاں کیسے بچہ ہو سکتا ہے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے ہم اسے اپنی تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو اور عورت مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری اماں ہوا کو ایسے ہی پیدا کیا تھا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر کے ہم اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہوا وہ جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ سب لوگوں سے دور ایک جگہ چلی گئیں اب اس جگہ کو بیت الرحم کہا جاتا ہے وہ بہت خوف زدہ تھیں اور کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی میں لوگوں کو کیا بتاؤں گی کہ یہ بچہ میرے پاس کہاں سے آیا ہے اور ان کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ بات تھی اب ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبرائیل نے پھر انہیں آواز دی مریم پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے اس کو ہلائیے دیکھیں آپ کے سامنے تر تازہ کھجوریں گریں گی آپ آرام سے ہی تازہ کھجورے کھائیے چشمے کا پانی پیجیے اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے اور اگر کوئی انسان آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اشارے سے کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی آپ کو یاد ہوگا ایسا روزہ حضرت ذکریہ نے بھی رکھا تھا جو کہ چپ کا روزہ ہوتا تھا حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور مجھے بدنامی سے بچائے گا اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد حضرت مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گئی. اب لوگوں نے جب ایک چھوٹے سے بچے کو کی گود میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہنے لگے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس حضرت مریم نے جبرائیل کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا لوگوں نے کہا <laughs> کیا کہ بات کرتی ہو یہ بچہ ارے اس کو تو ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اس سے ہم کیا پوچھ سکتے ہیں ہوا ادھر ہو یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو اللہ تعالی کے کرم سے وہ بولنے لگے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی دی ہے اور مجھے ایک کتاب بھی دی ہے اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے برا اور نافرمان نہیں بنایا اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا لوگوں نے جب اتنے چھوٹے سے بچے کے منہ سے الفاظ سنے تو وہ حیران رہ گئے انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجوزہ ہیں اور اس کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت سمجھداری کی باتیں جاری کر دیں جب آپ سات سال کے ہوئے تو مریم نے آپ کو ایک استاد کے پاس درس گاہ میں بیچنا شروع کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کے معجزات کے حامل تھے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو یہودی بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ یہ تو ہمیں ہماری مرضی کے کام ہی نہیں کرنے دے گا ہمارا جو چیز چاہتا ہے ہم کریں یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ان یہودیوں نے آپ کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیے حالانکہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اور مریم کی بہت عزت کرتے تھے مگر یہود انہوں نے طرح طرح کے اعتراض کرنے شروع کر دیے یہی وہ وقت تھا جب حضرت ذکریہ اور حضرت یہی علیہ السلام بھی اپنی باتیں بتایا کرتے تھے اور جن کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا اب وہ دشمن بن کے حضرت عیسیٰ کے اور جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو حضرت مریم آپ کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں تیرہ سال بعد اللہ کے حکم سے مصر سے واپس آئیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی تورات کی تعلیم دی اس کے علاوہ مختلف معجزے دیے جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا کوڑیوں کو صحیح کرنا اور مٹی کے پرندوں میں جان ڈال دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نابینا یعنی کہ ایسے لوگ جو دیکھ نہیں سکتے تھے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو ان کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے وہ کبھی نابینا نہیں تھے اسی طرح ایسی مختلف بیماریاں جس کی وجہ سے جلد خراب ہو جاتی ہے ان کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کرتے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے جو اپنے گھروں میں رکھتے اس کی تفصیل بھی بتا دیتے یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے شہر میں یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا نہ ہی بیوی بچے آپ شہر شہر جگہ جگہ بستی بستی جاتے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے مگر یہودی آپ کو تکلیف دینے سے آپ کو چھٹلانے سے بعض نہ آتے البتہ کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا انہیں ہماری کہا جاتا ہے قرآن میں ہماری کا لقب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے ساتھیوں کو دیا جیسا کہ رسول اللہ کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا ہواری کا مطلب ہے مدد کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تین سال ہی گزرے تھے کہ یہودیوں نے آپ کو اپنے لیے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کا منصوبہ بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ یعنی جہاں عیسیٰ رہتے تھے وہ رومیوں کے زیر حکومت تھا یہاں ان کی طرف سے جو حکمران تھا وہ کافر تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف اس کے کان بھر دیے اور کہا یہ جو عیسیٰ ہیں یہ آپ کے بتوں کے خلاف ہیں یہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں اور خود بادشاہ بننا چاہتے ہیں چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس سے بچا لیا اور انہیں حفاظت سے آسمان پر اٹھا لیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے وہ کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا ہے حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ غالب اور حکمت والا ہے روایت میں آتا ہے کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ کو قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے حضرت عیسیٰ بھی ان کے پاس آ گئے ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ کا پتہ بتایا اس طرح چار ہزار افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوارین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ نے اسے اپنا کرتا اور پگڑی عطا فرمائی پھر اس پر آپ کی مشابہ ڈال دی یعنی اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملنے لگی جب وہ باہر آیا یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور اسے سولی پر چڑھا دیا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا یہ روایت قرطبی میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امّتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ دوبارہ سے اس زمین پر بھیجے جائیں گے اور پھر جب اس زمین پر بھیجے جائیں گے تو وہ دجال کو ختم کریں گے سلیب کو توڑیں گے یا ماجوج کا خاتمہ کریں گے امن و امان کا قیام کریں گے اسلام کا بول بارہ کریں گے یہ تمام قیامت کی نشانیاں ہیں جن کا ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ جب دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ, کہ تم میں ابن مریم ہاکے معادل بن کر نازل ہوں گے وہ صلیب توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم کل آئیں گے اس سلسلے کی ایک اور کہانی کے ساتھ اللہ حافظ